اور اگر ہم اسے اجمی زبان کا قرم کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں کیا کتاب اجمی اور نب عربی تم فرماؤ وہ امان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور وہ جو امان ناولاتے ان کے کانوہے میں ٹینٹ روئی ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں